یا ایوہ الذین آمنوا ان جاکم فاسق بنبئین فتبینو وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفا بالماری کذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کی حمد و سنہ بڑھائی اور بذرگی اس رب العالمین کے لئے ہے جو اکیلہ اور تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے ہم سب کا معبود حقیقی ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پوری کائنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور بیش بہا انگن درود سلام نازل ہوں ذات مبارکہ اور مقدسہ پر جس کا نام نام اسم میں گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ساری انسانیت کی طرف نبی رحمت رحمت للعالمین عالمین شفیع المضنبین معلم انسانیت بنا کر کے مبوس فرمائے گئے علام صلی اللہ علام محمد, وعلی آل محمد علی وعلی آل و علّہ علیہ محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم, وعلی آل ابراہیم و علّہ ابراہیم عن کا حمید المجید وبارک علام محمد و علّہ محمد کما بارک طالیہ ابراہیم و علّہ حمید المجید معذدینی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نماز رکھا ہے انہیں بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اسلام کی ہے اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جس دین کو اپنانے کی توفیق دی ہے وہ سب سے عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اندین عند اللہ اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور بہتر دین دین اسلام ہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے جسے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نازل کیا ہو دین اسلام جسے ہم اور آپ مانتے ہیں اس دین اسلام کے اندر ہمارے لیے ہر طرح کی رہنمائی کی گئی ہے چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو ہر چیز کے تعلق سے ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کے یہ جو اصول ہیں اور یہ جو ضابطے ہیں ان اصول اور ضابطوں پر عمل پیرا نہیں ہیں اور اسلام آج ایک مسلمان کے اندر ہی اجنبی بن چکا ہے اور ایک مسلمان خود اسلام کے اصولوں کی دھجیاں اڑاتا ہے اور اسلام کے اصولوں پر اور اس کے ضابطوں پر عمل پیرا نہیں ہوتا ہے تو اسلام نے ہمیں ہر چیز کے اندر الحمد رہنمائی کی ہے اور ہماری اور اس طریقے سے ہمیں روشناس کرایا ہے کہ ایک بندے مومن کو ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے آج ہمارے معاشرے میں ایک چیز جو بہت زیادہ رائج ہے اور بہت زیادہ مشہور ہے اور جہاں بھی دو آدمی چار آدمی اکٹھا ہوتے ہیں آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کثرت سے یہ چیز پائی جاتی ہے جہاں چار آدمی اکٹھا ہوتے ہیں پانچ آدمی اکٹھا ہوتے ہیں کھانے کی کا ہوتا ہے یا گاڑی میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں یا اس طریقے سے کہیں بھی جہاں چند لوگ اکٹھا ہوتے ہیں آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے درمیان افواہیں بڑی بڑی بڑی, بڑی کثرت کے ساتھ افواہوں کو لوگ بیان کرتے ہیں شایعات اور افواہ جھوٹی خبریں اور جھوٹی باتیں آج ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے رائے ہیں اور سب کموبیش اس کے اندر ملوث ہیں اور اسے نقل کرتے رہتے ہیں دوسروں کے درمیان پھیلاتے رہتے ہیں اور اس طریقے سے اسے لوگوں کو بھیجتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اس کے تعلق سے اطلاع دیتے رہتے ہیں یہ آج بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا جہاں بھی کچھ لوگ کرتا ہوتے ہیں کسی کی زبان خاموش نہیں رہتی ہے حالانکہ زبان اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے اور ایک امانت ہے اس کے تعلق سے قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا یہ دو دھاری تلوار ہے دونوں طرف اس کے اندر دھارے لگی ہوئی ہیں اگر آپ اس کا استعمال کرنے میں ذرا بھی کوتاہی کریں گے اور غفلت کا شکار ہوں گے تو جس طریقے دو دھاری تلوار انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اس طریقے سے زبان بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی یہ زبان ایک نعمت ہے ایک امانت ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو ہماری ہر بات کو درج کرتے ہیں ہماری ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں اور اس طریقے سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا رشتے پیش کیا جائے گا اس کے اندر ہر بات درج ہوتی ہے ہر بات نقل ہوتی ہے اس لیے کوئی بھی بات پیش کرنے سے پہلے کوئی بھی بات کہنے سے پہلے انسان کو تولنا چاہیے پرکھنا چاہیے کہ کی کیا یہ ہماری بات صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اگر صحیح ہے اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے صحیح بات ہے تو اسے لوگوں کے اندر انسان بیان کرے اور اگر نہیں ہے تو انسان کو خاموشی اختیار کر لینا چاہیے جھوٹی باتیں بیان کرنا جھوٹی خبریں نشر کرنا اور اس طریقے سے افواہوں کو پھیلانا یہ میرے بھائیوں یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس طریقے سے یہ ہمیشہ سے آدھائے اسلام کا اور اس طریقے سے جو سچے لوگ نہیں ہیں ان کا ہمیشہ سے ہتھیار رہا ہے اور لوگ اس کو استعمال کرتے رہے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کے اندر ایک اصول دیا ہے اور ایک ضابطہ دیا ہے اللہ اور ماتا علام ہوں ان جا قا سے قون بین بھائی ان فتحین ہوں اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی بھی خبر پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو اس کی تحقیق کر لیا کرو چھان بین کر لیا کرو یہ خبر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے اور اگر صحیح نہیں ہے تو اس کو لوگوں کے اندر عام نہ کرو اسے لوگوں کے اندر مت پھیلاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کفا بل مارے عیس من ایو حد دیشہ ما سمے اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کفا بل مارے کذی بن ایو حد دیشہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے یا انسان کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر سنی باتوں کو لوگوں کے درمیان پھیلاتا رہے آج دیکھیے ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے جہاں چار لوگ اکٹھا ہوتے ہیں وہاں پر ہر طرح کی باتیں ہوتے ہیں عام لوگوں کے تعلق سے بھی حکومتوں کے تعلق سے بادشاہوں کے تعلق سے اور اس طریقے سے علماء کے تعلق سے اور نہ جانے کون کون سی باتیں آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں اور لوگ چٹکارے لے لے کر کے ان باتوں کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں محسوس کرتے جہاں یہ میرے بھائی اگر وہ سچائی یا وہ وہ چیز اس آدمی کے اندر پائی جاتی ہے تو جہاں یہ غیبت ہے اگر یہ چیز نہیں پائی جاتی اس کے اندر تو الزام ہے اور یہ بہتان تراشی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا غیبت یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کی وہ چیز کو بیان کریں جو اسے ناگوار گزرے لوگوں نے کہا کہ اگر وہ چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے تو کیا یہ بھی غیبت ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی غیبت ہے اور اگر اس کے اندر وہ چیز نہ پائی جائے تو یہ بہتان اور الزام ہے آپ گویا کہ اپنی طرف سے ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں ان کے اوپر بہتان تراشی کرتے ہیں اور یہ غیبت سے بڑا جرم ہے غیبت تو یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی برائی پائی جائے اور اس برائی کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ مقصد اصلاح ہے تو جس کے اندر یہ برائی ہے آپ جا کر کے اسے بیان کریں کیونکہ وہی انسان اپنی خامی کو دور کرے گا وہی اپنی برائی کو دور کرے گا اگر لوگوں میں بیان کرتے ہیں چوراہوں پر بیان کرتے ہیں راستوں میں اور مجلسوں میں نجی محفلوں میں بیان کرتے ہیں تو آپ کی بات اس تک نہیں پہنچے گی اور اس طریقے سے اپنی اصلاح نہیں کرے گا لہذا آپ اس برائی کو پھیلانے میں برابر کے شریک ہوں گے اور برابر کے ذمہ دار ہوں گے یہ لوگوں کی فضیحت ہوتی ہے یہ نصیحت نہیں ہے کہ کسی کے پیر پیچھے اس کی برائی کو بیان کیا جائے کسی کے پیر پیچھے انسان کو اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے یا اس کی خوبیوں کو بیان کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث منکان ابن بلّہ ملاخر فل پل خیرنا اگر کوئی آدمی جس کا ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے بھلی بات کہے اور نہ خاموش رہے اللہ نے آپ کو زبان دی ہے اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ زبان کو جیسے چاہیں ویسے استعمال کریں اور اس طریقے سے ہمیشہ بولتے رہیں آپ کا خاموش رہنا بھی عبادت ہے آپ اگر اپنی زبان سے غلط بات نہیں کہتے سچائی ہی استعمال کرتے ہیں جھوٹی بات نہیں بیان کرتے تو آپ کا خاموش رہنا بھی ایک طرح کے اللہ رب بلان کے لیے عبادت ہے ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اس کے نبی کی اطاعت ہے کہ اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہیں تو ہمیشہ بولنا اور اس طریقے سے ہمیشہ جو ہے اپنی زبان کو استعمال کرنا قطرن کی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگ اپنی زبان ہی کی سے جہنم کے اندر جائیں گے جو زبان کا غلط استعمال ہے اس کی وجہ سے اور آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی کون چیز ہے تو آپ نے کہا کہ الفم و انسان کی زبان اور اس کی شرمگاہ شرمگاہ کے غلط استعمال ذنا کرتا ہے اور اس طریقے زبان کا غلط استعمال کرتا ہے غیبت کرتا ہے الزام تراشی کرتا ہے جھوٹی باتوں کو لوگوں میں بیان کرتا ہے یا مذاق کے طور پر بھی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی یہ ساری چیزیں میرے ساتھیوں شریعت کے اندر سختی کے ساتھ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے اللہ کے رسور صلاح وسلم کے حدیث ہے کہ میں ایسے آدمی کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ بات کو چھوڑ دیتا ہے چاہے مزاحی کی اندر کیوں نہ ہو مزاق کے طور پر بھی جھوٹ بولنا جھوٹی خبریں بیان کرنا یہ شریعت کے اندر یہ بھی منا کر دیا گیا ہے کہ انسان مزاق کے طور پر جھوٹ بات کہے تو میرے بھائیوں یہ زبان اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے لہذا اس نعمت کو انسان کو صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے زبان کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے حدیثوں کو پڑھنے کے لیے دینی باتوں کو عام کرنے کے لیے اور حق بات کو پھیلانے کے لیے معروف کا حکم دینے کے لیے منکر برائیوں سے روکنے کے لیے انسان کو اپنی زبان کو استعمال کرنا چاہیے اگر یہ زبان غلط چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہے یہی زبان قیامت کے دن اس کے لیے وہ والے جان ہوگی اور اس طریقے سے اس کے لیے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گی اس لیے میرے بھائیوں ہمیں کوئی بھی بات پیش کرنے سے پہلے کوئی بھی بات آج دیکھیے واٹس ایپ کا دور ہے میں اور سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس طریقے سے فیس بک کا دور ہے آج اس میں دیکھیے کتنی غلط باتیں لوگوں کے اندر بیان کی جاتی جھوٹی حدیثیں جھوٹی خبریں اور اس طریقے سے جھوٹی باتیں لوگوں کے اندر بیان کی جاتی ہیں جبکہ شریعت کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے آپ کے پاس کوئی بھی خبر پہنچے کوئی بھی بات پہنچے آپ کو تحقیق کرنے کے لیے کہا گیا ہے اہل علم موجود ہیں علماء موجود ہیں ان سے آپ سوال کریں آپ کے واٹس ایپ پر کتنی جھوٹی خبریں آتی ہیں جھوٹی حدیثیں آتی ہیں جھوٹے بیانات آتے ہیں جھوٹی خبریں آتی ہیں انسان تحقیق کے بغیر اس کو لوگوں کے اندر شور کر اس کے لوگوں کے اندر شیئر کر دیتا है. اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول صلاح کے دی سے منقزیہ متعمدن فریتبنار اوپر جھوٹ گڑتا ہے وہ اللہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے اور اس طریقے سے ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جو آدمی میرے اوپر جھوٹ کرتا ہے وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے کیونکہ میرے اوپر جھوٹ بولنا عام لوگوں کے اوپر جھوٹ بولنے جیسا نہیں ہے اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرنا یہ گویا کی شریعت ہے آپ اللہ کے رسول کی طرف اگر کوئی بات نسبت کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کے اندر ایک شریعت بنا رہے ہیں اور ایک حکم اللہ کے سر کا بیان کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ نے بتا دیا کہ یہ حدیث ہے یہ امان نبی کا فرمان ہے تو مطلب یہ ہو گیا آپ کو دین کا حصہ ہے اور دین کا حصہ میں جھوٹ بولنا یہ میرے بھائیوں سنگین جرم ہے اللہ پر جھوٹ بولنا نبی پر جھوٹ بولنا یہ شریعت کے اندر بہت سنگین جرم ہے اللہ پر جھوٹ یہ ہے کہ انسان کوئی بات جو اللہ رب العالمین نے حلال نہیں کی ہے وہ کہے حلال ہے اور جو حرام جو حلال ہے اس کو حرام کر دے یہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہے اور اس طریقے سلح کے رسول صلاحی و سلم پر جھوٹ یہ ہے کہ آپ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کی جائے جھوٹے اقوال آپ کے طرح کی طرف منسوخ کیے جائیں جھوٹی جھوٹی جو ہے چیزوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگوں کے اندر بیان کیا جائے اگر آپ ایسا کریں گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا یہ کریں گے اتنا اثر ملے گا اتنے لوگوں کو آپ یہ خبر بھیجیں گے آپ کے فلاں فلاں فلاں چیزیں یہ فلاں مصیبتیں دور ہو جائیں گی فلاں پریشانیاں دور ہو جائیں گی میرے بھائی دین ہے دین وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کے اندر نازر فرمایا اور دین وہی ہے جس کا وہی نام ہے اور وہی وہ ہے جو اللہ ہر العالمین نے اپنے نبی پر نادر فرمایا لہذا انسان دین کے اندر احتیاط کرے ہر جھوٹی بات کو ہر جھوٹی حدیثوں کو اور موزوں اور طیف روایتوں کو لوگوں کے اندر نہ بیان کرے یہ بہت بڑی امانت ہے آپ کے گردنوں میں آپ قیامت کے دن باقاعدہ آپ سے سوال کیا جائے گا اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ علماء سے پوچھئے لوگوں سے پوچھئے کہ یہ جو بات آئی ہے کہاں تک صحیح ہے اگر صحیح ہے تو لوگوں میں نشر کریں اگر نہیں ہے تو نشر نہ کریں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں اگر کوئی آپ کے تعلق سے کوئی غلط بات کرے واٹس ایپ فیس بک میں آپ اسے آپ کے تعلق سے بیان کیا جائے کیا آپ گوارہ کریں گے کہ ہماری یہ بات لوگوں کے اندر عام ہو انسان گوارا نہیں کرے گا اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات نہیں کہی ہے اگر ہمارے نبی کی طرف کر کے وہ باتیں لوگوں کے اندر بیان کی جائیں جو بہت بڑا جھوٹ ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے اس لیے شریعت کے اندر باقاعدہ اسے بنا کیا گیا ہے آج معاشرے میں دوستوں کے تعلق سے اور نیا بیوی کے تعلق سے اباب کے اور عام لوگوں کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے کے اندر لوگ بے سروپا کی باتیں بیان کرتے رہتے ہیں تحقیق نہیں کرتے کسی کے بارے میں بتا دیا گیا اس کی خبر لوگوں کے اندر عام کر دیا جاتا ہے لوگوں کے درمیان بیان کیا جاتا رہتا ہے حالانکہ وہ تحقیق کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ خبر جھوٹی ہے وہ بات اس کے تعلق سے جھوٹی ہے اس لیے میرے بھائی جہاں پر یہ, یہ الزام تراشی ہے یہ بہتان تراشی ہے اور الزام اور بہتان یہ بہت سنگین جرم ہے شریعت اسلامیہ کے اندر لہذا ایک بندے مومن کو اس سے توبہ کرنا چاہیے اور اس کے اور اس اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے اور اس طریقے سے آج دیکھیے واٹس ایپ کے اندر بہت ساری باتیں گردش کر رہی ہیں بہت ساری باتیں لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں انہی باتوں میں سے ایک بات جو تقریباً ایک ہفتے سے ہر میڈیا پر چاہے وہ چاہے واٹس ایپ ہو چاہے وہ فیس بک ہو یا اس طریقے سے ٹویٹر ہو جو بھی میڈیا ہے آج سوشل میڈیا اس سوشل میڈیا پر ایک بات بڑی کثرت سے نقل کی جا رہی ہے اور بڑے اور ہر جگہ اسے عام کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مملکت سعودی عرب کے اندر ربیلا اول کی بارہ تاریخ کو چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے اور اس طریقے سے اور یہ جشن منانے کا حکم دیا گیا ہے اور محبت کا اظہار سمجھا گیا ہے کہ زب ال کی بارہ تاریخ کو چھٹی ہونی چاہیے ہر میڈیا پر آپ کو یہ نظر آئے گی آپ کو واٹس ایپ پر اور اس طریقے سے فیس بک پر میرے بھائی جھوٹی خبر ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ خبر سب سے پہلے مصر کے اندر کسی ادارے نے شائع کیا تھا اسی کی لوگ کو لے کر کے آج پوری دنیا کے اندر خبر شائع کی جا رہی ہے اردو زبان میں عربی میں انگلش میں ہر زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے اسے باقاعدہ دنیا کے اندر نشر کیا جا رہا ہے میرے بھائی بہت بڑا جھوٹ ہے یہ آپ یہاں سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں اور آپ دیکھیں یہاں کا جو ذرائع بلاغ ہے یہاں کی جو صحافت ہے یہاں کے جو اخبارات وغیرہ ہیں یا ذرائع جو میڈیا ہے کہیں پر ایسی کوئی خبر نہیں آئی ہے بلکہ یہاں پر اس خبر کی تقزیر کی گئی اور اسے جھوٹا بیان کیا گیا ہے کہ ایسی کوئی خبر یہاں نہیں بیان کی گئی ہے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے کہ ربی ابول کی بارہ تاریخ کو چھٹی ہوگی اور اس طریقے سے جو ہے اس دن کا نام ہے رشر منایا جائے گا یا اس دن جو ہے جلوس نکالا جائے گا یا اس دن کوئی ایسا کام کیا جائے گا میرے بھائیوں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ سراسر جھوٹی خبر ہے اس لیے ایسی خبروں کو لوگوں کے اندر انسان عام نہ کرے اگر وہ عام کرے گا تو ایک بدعت کے پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا دین اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن منانا میرے بھائیو یہ دین کے اندر بداعت ہے اور یہ حرام ہے ایسا کرنا اور یہ دین کے اندر نئی چیز ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا منحد صافیہ امر ناہدہ مال سمن و فواردن جس نے دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی وہ مردود ہے اللہ تعالی اسے قبول نہیں کرے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ادار نہیں ہے دنیا کے اندر کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو اللہ کے رسول سے محبت نہ کرتا ہو اگر محبت نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے ایمان کا جز ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں لیکن آپ سے محبت کیا کا ضابطہ کیا ہے آپ سے محبت کی پہچان کیا ہے وصول کیا ہے کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ ضابطہ یہ معیار بھی اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا ہے اور ان کو تم اللہ فتح یہ اللہ آپ کہہ دو اگر تمہیں اللہ تعالی سے محبت ہے میری اتباع کرو میری پیروی کرو اللہ اور بامن تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اللہ کے رسول کی شریعت پر عمل کرنا آپ کی باتوں پر عمل کرنا اور آپ کی اطاعت کرنا اور جن چیزوں سے آپ نے دور رہنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے دوری اختیار کرنا یہی آپ سے محبت کی پہچان ہے دلاس سے دوری اختیار کرنا اور اس طریقے سے غلط باتوں سے دوری اختیار کرنا یہی آپ سے محبت کی پہچان ہے ہمارے نبی کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا یہی آپ سے محبت کی پہچان ہے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر کے اور محبت کے نئے ضابطے بنا کر کے اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں تو میرے بھائیوں ایسا اظہار کرنا غلط ہے اگر محبت کا معیار ہی ہے جو آج لوگوں نے بنا رکھا ہے تو اس معیار پر میرے بھائیوں نہ صاحب کرام پورے اتریں گے نہ خلفائے راسدین پورے اتریں گے نہ ہی نئے کرام پورے اتریں گے اور نہ ہی تیس چوتی صدی ہجری تک کے جو مسلمان گزرے ہیں کوئی اس معیار پر پورا نہیں اترے گا کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ اما نبی کفات کے چار سو سال کے بعد اس چیز کو ایجاد کیا گیا ہے اور دین اللہ حرب العالمین نے اپنے نبی پر مکمل کر دیا تھا دین کی تکمیل ہو چکی ہے لہذا چار سو سال کے بعد اگر دین کے اندر کوئی چیز اضافہ کیا جائے اس کا کیا حکم ہوگا آپ سب لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں ہم اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیس مرتبہ آپ کی زندگی میں واقع آیا آپ نے کبھی اس دن کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اور دنوں میں نہ کرتے رہے ہوں اس نے دن آپ نے کوئی جشن نہیں منایا آپ کے وفات کے بعد خلفائے راشدین ہیں جن کی سنتوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے انہوں نے نہیں منایا آپ کے صحابہ نے خلفائے اور شریق سیم کرام نے امام اب حنیف رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد بن حمل رحمتہ اللہ علیہ اور جو بڑے بڑے گزرے ہیں کسی نے میرے اس دن کو جشن نہیں منایا لہذا اگر یہی معیار ہے محبت کا تو اس معیار پر یہ تمام کے تمام علماء تمام کے تمام ام کرام اور مستحدین اظام اور جو اس امت کے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں صحاب کرام خلف صلفا صلف صالحین کوئی اس معیار پر پورا نہیں اترے گا لہٰذا میرے بھائیو یہ محبت کا معیار نہیں ہے محبت یہ ہے کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے پیر کا دن یہ مہینے میں مرتبہ آتا ہے یہ تاریخ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے اگر آپ کو اللہ کے سور سے محبت ہے سنت سے محبت ہے تو آپ ہر پیر کو روزہ رکھیں آپ کو عزر ملے گا ثواب ملے گا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پیر کے دن کے بارے میں تو آپ نے فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنایا اس لیے آپ روزہ رکھتے ہیں پیر کا دن روزہ رکھ کر کے آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کی ولادت کا دن عید کا دن نہیں بن سکتا کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے عید کے دن بخرید کے دن شریعت کے اندر منع ہے اس لیے آپ کی الادت کے دن عید کا دن نہیں ہو سکتا کوئی بھی دن ہو سکتا ہے لیکن یہ عید کا دن نہیں ہو سکتا کیونکہ اس دن روزہ رکھ کر کے آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ ایک دن عید کا دن نہیں ہو سکتا اس لیے اسے عید کا نام دینا جشن کا نام دینا میرے بھائی یہ شریعت کے اندر حرام ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف ہے اور اس طریقے کے آپ کی اتباع سے دوری ہے لہذا اس دن جشن منانا یا اس دن میرے ساری چیزیں کرنا یہ شریعت کے اندر سراسر حرام اور ناجائز ہیں اور یہاں کے علماء الحمد سارے کے سارے علماء اہل سند اور جماعت کے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن جشن منانا یہ شریعت کے اندر بالکل حرام ہے یہ بدعت ہے اور یہ ناجائز ہے شریعت کے اندر ایسا کرنا اگر کوئی آپ کی پیدائش پر روزہ رکھے یہ اس کا حکم دیا گیا لیکن اس دن اس کو جشن منانا یہ شریعت کے اندر باقاعدہ حرام ہے اور یہ غیر مسلم مشابہت بھی ہے آپ دیکھیں کہ جو نصارہ ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جنم جو ہے خوشی مناتے ہیں اور جشن مناتے ہیں اور مو علیہ السلام کے ماننے والے مو علیہ السلام کی پیدائش پر جشن مناتے ہیں اس طریقے سے جتنی بھی اقوام گزر چکی ہیں وہ ساری کی ساری یہ جشن مناتی ہیں تو یہ ان کی نقالی ہے اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے من باب قوم فاوامن جو کسی قوم کی مشابت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی میں سے ہوگا اور ایک اور قابل ذکر ہے کہ جو بدعت ہے یہ لوگوں کے اندر وافظ کے ذریعے سے ہے اس لیے شروع شروع میں ان لوگوں نے اللہ کے اصول کی پیدائش پر جشن منایا ہست علی ضلع اللہ انہوں کی پیدائش پر ہستے فاطمہ ہستے حسن ہستے حسین کی پیدائش پر اور جو خلیفہ وقت ہوتا تھا اس کی پیدائش پر انہوں نے جشن منانا شروع کیا تھا دھیرے دیرے, دیرے سارے چیزیں ختم ہو گئی اور اللہ کے کی پیدائش پر جشن منانا آج بھی باقی رہا اور یہ تاریخ میرے بھائیوں سچائی ہے کہ نبی کی پیدائش کی تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ تاریخ تو یہ نبی وفات کی تاریخ ہے ہمارے نبی وفات ربی الاول کی بارہ تاریخ کو ہوئی ہے اور ہم میں سے جو لمبی عمر والے ہیں ان تمام لوگوں کی بات معلوم ہے کہ شروع شروع میں یہ دن جو تھا بارہ وفات کے نام سے ہمارے ملک کے اندر معروف تھا جنتریوں کے اندر کیلنڈروں کے اندر بارہ وفات لکھا جاتا تھا لیکن اب بارہ وفات کے بجائے عید ملاد النبی لکھا جاتا ہے کیونکہ پہلے جو ہے یہ بارہ وفات کے نام سے معروف تھا اور یہی سچائی ہے کہ ربی الاول کی بارہ تاریخ یہ ہمارے نبی وفات کی تاریخ ہے یہ ہمارے نبی کی پیدائش کی تاریخ نہیں ہے ہمارے نبی کی پیدائش کی تاریخ ربی الاول کی نو تاریخ ہے جیسا کہ لامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ نے اور بڑے بڑے علم کرام نے اور علماء نے سیرت کی کتابوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ دلائل کے حوالوں سے بات نقل کی ہے کہ آپ کی پیدائش ربی الاول کی نو تاریخ کو ہوئی ہے اور اگر مان ہی لیں میرے بھائیوں کی الاول کی بارہ تاریخ ہی کو ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی تو سوال یہ ہے کہ جو تاریخ آپ کی پیدائش کی تاریخ ہے کوئی آپ کی وفات کی تاریخ ہے آپ کس منہ سے جشن مناتے ہیں اگر آپ کے یہاں شادی ہو آپ کے یہاں کوئی بڑا کوئی بڑا پروگرام ہونے والا ہو آپ کے خاندان میں کسی کو وفات ہو جائے آپ اس پروگرام کو ملتوی کر دیتے ہیں آگے کر دیں گے شادی نہیں کریں گے اس دن کہیں گے کہ یہ آج ہمارے ہاں یہ ہمارے خاندان میں کسی کو وفات ہوئی ہے کوئی رشتے دار کی موت ہوئی ہے آپ کو اپنے رشتے داروں کا اتنا خیال ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا آپ کو ذرا برابر خیال نہیں ہے کہ اگر مان جائے کہ اسی تاریخ کو مانوی کی پیدائش بھی ہوئی اور اسی تاریخ کو فات بھی ہوئی تو آپ کی وجہ سے اس جشن مناتے ہیں کوئی پوچھ لے کہ افاد پر جشن ہے یا پیدائش پر جشن ہے آپ کے پاس کیا جواب ہوگا لہذا میرے بھائیو یہ دین کے اندر بدات ہے یہ دین کے اندر حرام ایسا کرنا اور یہاں کے سارے علماء کا متبقہ فیصلہ ہے کہ دین کے اندر بداعت ہے لہذا ایسی خبروں کو لوگوں کے اندر نشر نہ کریں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ جو ایسی خبریں نشر کرتے ہیں ممرط سعودی عرب کو وہ کچھ نہیں مانتے وہ مملک سعودی عرب کی ان کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں نہ ان کا عقیدہ وہ مانتے ہیں نہ یہاں کے لوگوں کا عمل مانتے کوئی چیز نہیں مانتے وہ لیکن جب ایسی بات آتی ہے تو اس طرح کی بے سروبا کی باتیں وہ لوگ لوگوں کے اندر نقل کرتے رہتے ہیں لوگوں کے اندر بیان کرتے رہتے ہیں ارے بھائی جب آپ کی نظر میں مم سعودی عرب کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ اسے کچھ نہیں مانتے آپ انہیں مسلمان تک نہیں مانتے انہیں گستاخی رسول مانتے انہیں گستاخی اولیا کہتے اور نہ جانے کے لیے کہ القابسین ہو تو کیا ضرورت ایک گستاخ کی के, के, के عمل کی دریا لینے کی کیا ضرورت ہے ایک گستاخ رسول کے تعلق سے نشر کرنے کی جب آپ کی نظر میں مملکت سعودی عرب کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ ان کے کسی عمل کو نہیں مانتے آپ کچھ کہہ کر کے ان کی باتوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور ان کی باتوں کو رد کر دیتے ہیں تو آپ کو کیا پڑی ہے کیا مملکت سعودی عرب کے تعلق سے ایسی باتوں کو آپ نشر کریں جب آپ کو مملکت سعودی عرب کے بارے میں جب آپ ان کے کسی چیز کو آپ نہیں لیتے تو میرے بھائیوں بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج یہ میڈیا کے اندر یہ چیز گردش کر رہی ہے ایسے ایک اور چیز ہے وہ بھی بڑی بڑی شراعت کے ساتھ بڑی بڑی بہت ہی زیادہ لوگوں کے اندر ہے کہ مرکتے سعودی عرب نے جو اعلان کر دیا ہے کہ یوگا کے دن یوگا منانے کا یوگا جو غیر مسلموں کا ایک ورزش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جس میں وہ سورج کے سامنے جو ہے جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت یہ لوگ یوگا کرتے ہیں سورج کو پرینام کرتے ہیں اور سورج کو سلامی دیتے ہیں اور اس طریقے اس کے سامنے سجدارز ہوتے ہیں یہ غیر مسلموں کے ہاں چیز پائی جاتی ہے یوگا آج یہ بھی گردش کر رہی ہے خبر کہ کی سعودی عرب نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ یہاں پر باقاعدہ یوگا منایا جائے گا یہ ساری جھوٹی خبریں میرے بھائیوں ان چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا آپ سچے بنیے سچی باتوں کو نشر کیجیے جھوٹی باتوں کو کرنا یہ جھوٹ کو عام کرنا یہ میرے بھائی یہ جرم ہے شریعت کے اندر اور اگر وہ معاملہ دین سے ہے اگر اس کا معاملہ سنت سے ہے دین اسلام سے ہے تو جرم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے آپ گویا کہ اس بداعت کے پھیلانے میں آپ کا بھی ایک, ایک ہاتھ ہے لہذا یہ ساری چیزیں درج کی جا رہی ہیں ساری چیزیں اللہ برامین کی طرف سے نوٹ ہو رہی ہیں اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کوئی بات نشر کرنے سے پہلے آپ تحقیق کسی بھی تعلق سے ہو آپ یہ بھی دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں یہاں کے بادشاہوں کے تعلق سے کتنی جھوٹی خبریں ہیں لوگ جب جو چار اکٹھے ہوتے ہیں جھوٹی خبریں بیان کر دیتے ہیں ان کی عیاشی کی نواز باللہ جھوٹی داستانیں جھوٹی خبریں یا اس طریقے سے ان کے تعلق سے جھوٹی خبریں اتنی زیادہ لوگوں نے گل رکھا ہے کہ ہر جگہ لوگ اسے عام کرتے رہتے ہر جگہ اسے بیان کرتے رہتے ہیں حالانکہ میرے بھائیو یہ ساری کی ساری خبریں جھوٹی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ دشمنان اسلام کیونکہ ان کو اس مملکت سعودی عرب کے عقیدے سے دشمنی ہے یہاں مملکت سعودی عرب کے اندر ان کو بدعت کرنے کا شیر کرنے کا جلوس نکالنے کا قبر پرستی کا مزار پرستی کا اور ان تمام چیزوں کے کرنے کا ان کو موقع نہیں ملتا ہے اس لیے جھوٹی خبریں یہاں کے تعلق سے بیان کرتے رہتے ہیں ورنہ میرے بھائیو ہو آپ لوگ یہاں کے بادشاہوں کی تاریخ پڑھیں حقیقت اگر آپ کو معلوم ہوگی تو آپ کو تعجب ہوگا کہ یہاں کے بادشاہ قرآنوں کے حافظ ہوا کرتے ہیں گزار ہوا کرتے ہیں نمازوں کے پابند ہوا کرتے ہیں کتنی زیادہ ان کی یہاں خوبیاں پائی جاتی ہیں لیکن یہ ساری خوبیاں لوگ اسے لوگوں کے اندر عام نہیں کرتے جھوٹی باتیں جھوٹی خبریں جو آدھا اسلام نے دشمنان اسلام کی میڈیا نے جو چیزیں بیان کر رکھی ہیں اسے لوگوں کے اندر عام کرتے رہتے ہیں لہٰذا میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا خوف کہاؤ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس طریقے سے زبان کی اہمیت کو سمجھو کہ اللہ اربنامین نام آپ کی زبان کے بارے میں کیا کے دن سوال کرے گا یہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے یا واٹس ایپ ہے آپ ایک اگلی سے کلک کر کے جو ایک خبر کو پوری دنیا کے اندر عام کر دیتے ہو اس کے بارے میں بھی, بھی آپ سے سوال کیا جائے گا یہ بھی آپ سے درج ہو رہی ہے آپ کا ہاتھ یہ قیامت کے دن آپ کی اگلیاں گواہی دیں گی آپ کا ہاتھ گواہی دے گا آپ کا پاؤں گواہی دے گا یہ ساری چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گی زبان پر پابندی لگ جائے گی اور یہ ساری چیزیں قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دیں گی لہٰذا یہ ایک امانت ہے زبان امانت ہے اگلیاں امانت ہے امانت ہے آپ کا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے لہذا امانت میں خیاانت وہی کرتا ہے جو منافق ہوتا ہے لہٰذا اللہ ہر بلامل کا خوف کھائیں اللہ تعالیٰ سے جڑیں سب کو ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے سب کو ایک دن اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہونا ہے کسی کے بارے میں بھی کوئی غلط خبر ہو آپ اسے آم کریں آپ کے دوست کے بارے میں آپ کے بھائی کے بارے میں آپ کے خاندان کے بارے میں ایک مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی بھی بات ہو کوئی روٹی خبر ہو اسے لوگوں کے اندر آم نہ کریں مسلمان بھائی کا آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اس کی طرف سے دفاع کریں اگر کوئی لوگ اس کی برائی بیان کریں اس کی غیبت کریں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دفاع کریں اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے بجائے اس کے کہ آپ اس کے اندر شامل ہو جائیں اس کی برائیوں کو نشر کریں اس کی خامیوں کو بیان کریں یہ میرے بھائی ایک مومن کا ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہے لہٰذا انسان کو اللہ تعالی کا خوف کھانا چاہیے اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے لہٰذا کوئی بھی خبر نشر کرنے سے پہلے آپ تحقیق کر لو علما سے پوچھو اور کی کیا یہ خبر صحیح ہے یا یہ بات صحیح یا صحیح نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹوں میں آپ کا نام لکھ دیا جائے اللہ کے سر کے دی ہے اگر کوئی جھوٹی بات بیان کرتا ہے وہ بھی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے اس لیے اللہ تعالی کا خوف کھائیں اللہ تعالی سے رہیں سچے بنیں سچے لوگوں کے ساتھ رہیں اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہے کہ نیکی انسان کو جنت کی طرف لے سچ بولو سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے انسان سچ بولتا رہتا اللہ تعالیٰ اس کا نام سچے میں لکھ دیتا ہے اور ایک اور جھوٹ بولنے سے بچو کیونکہ جھوٹ بولنا انسان کو فس کو فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فس کو فجور انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور ایک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیں سچے بنے وہ کنوں میں اشادقین سچے لوگوں کے ساتھ رہیں اللہ تعالیٰ سے بری دعا ہے کہ اللہ اور ہمیں سچ بولنے کی توفیق اللہ اور ہمیں جھوٹ سے دور رکھے جھوٹھی باتوں کو نشر کرنے سے دور رکھے اللہ ابراہین ہمیں اپنے نبی کے دین اور شریعت پر قائم رکھے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے ہر طرح کی بدعات سے خرافات سے رسم و رواج سے اللہ تعالی ہمیں پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر قائم رکھے ہماری جب وفات ہو ہماری زبان سے کلمے تو ہی جاری ہو اور وفات کے بعد اللہ ابراہین ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس مسجد کے اندر اللہ نے جمع کیا ایسے اللہ قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو جنت الفردوس کے اندر جگہ نشی فرمائے جہنم سے ہم سب کو اللہ البرامین محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین بارک اللہ علی الدین و یا کم بلا ذکل حکیم ان تعلیٰ جواد الکریم ملک